میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس سے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا ممبا قرآن حقیقت بے جوہر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے مزمر ہے پردا ناموس فکرم چاک کن تو میرے فکر کی ناموس کے دنجیاں بخیرنی ہے پردا نامو سے فکرم چاک کن را خارم پاک کن اس شاہراہ کانٹے سے پاک کر دیجیے کانٹا میرا میں کانٹے کے مال دو ہوں پھر اٹھا کر پھینک دیجیے روز محشر خارو رسوا کن مرا بے نصیب ازبوسا پاک مرا قیامت کے دن مجھے زریل و خار کیجیے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے یہ اتنی بڑی بدوا بھی اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دو اور منگول ہیں قرآن حبل اللہ ہے اس کے کیا معنی مانی حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی رسی حبل من پورے الہب نے یہ لفظ لفظ آیا ہے امام راغیب نے اس کی تعبیر کی ہے اس طرح کل ما یا بہی الا یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی شہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہوا حبل اللہ المتین ترمزی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے بات اسموبی حبل اللہ جمی تو حبل اللہ کون سی ہے پھر یہ حضرت عبداللہ اللہ ابن ابر سے بھی ہے یہ روایت موجود ہے نزید میں ہو وہ حبل اللہ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑ والی ہے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے وصول شی تک پہنچانے والی شے اس کا سہل ترین اللہ کے تقرم کا سہل ترین ذریعہ مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمسی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے القرآن و حب اللہ الممدود من قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تلی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف یہ تلمی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے لیکن یہ کہ زید ابن ارکم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوٹ کے یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بھی منقول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن حب اللہ محمد بنسما اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے بس نبوی کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مذاکرائے قرآن آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار لائے ہوئے خوشی کے آثار آپ چل کر تشریف لائے پہلے ایک سوال کیا السطن تشدور اللہ اللہ اللہ وانی رسول بہادر من جا مند کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا فسٹم شروع خوشیاں مناؤ فائنہ قرآن طرف ہوں بے دی کمب طرف اس لیے کہ یہ قرآن وہ شہ ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو وصول الا کا مؤثر ترین طریقہ تقرب الا اللہ کا مؤثر ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شارٹ طریقہ وہ قرآن مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے ہی اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے اللہ کا کلام ہے کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا لائن ولا غیر یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہر جوڑنے والی شے باہ تصو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا ولا حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سب کے سب جمع ہو کر یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں فکر ایک ہو نظریات ایک ہوں ویلیوز ایک ہوں مقاصد ایک ہوں ہی تو انسان متحد ہو گے یہ بھیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاکھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے وہ بھیڑوں کا گلہ ہے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریے سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کر دے وہ تمہیں جوڑ دے گی اور قرآن وہ ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک رسم العین دیتا ہے اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا صلاحطی و نسخی و محیا و رب العالمين. ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں لقٹ خانقم فی, فی رسول اللہ اس میں تلاحاسا اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی آخری چیز مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتاب سے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے اس خود کیا خود ہی ٹائپ کیا خود ہی چھپوایا عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا بغیر کسی معاوضے کے ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے لاکھوں کی تعداد میں آگ ہو چکا ہے پھر میں نے ایک موقع پر انیس سو ستر میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حالت اعتقاد میں مسجد النوی میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن رحمۃ اللہ علیہ اس میں اللہ تعالی نے جو بات میں سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حسم استعداد و توفیق عائد ہوتے پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے صرف زبانی ایمان نہیں دل سے یقین کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی ایمان و تعظیم یہ پہلا حق ہے تلاوت و ترتیل اس کو پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تذکر و تدبر پھر عمل کرے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں قومی سطح پر حکومت و ریاست اور قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلگو بل امی ولاو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آئے پہنچاؤ میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے اول تو خیر مل طالبا قرآن تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کبھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے ایک عام لوگوں کی سطح ہے ایک ان سے اوپر کی سطح ہے ایک انٹلیکچل کی سطح ہے ایک جینئس لوگوں کی سطح ہے ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا خود اسے سیکھنا پڑے گا خود اس کی گہرائی میں غوطہ غوطی کرنی پڑے گی اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے یہ کوئی ہابی نہیں ہے ہما وقت خیرکم من تعلم ہم قرآر اب آخری بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہی بال ہے صرف وہی بل نہیں ہے یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو مشنری اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوت لگ گئی ہو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے کہ وحی بلمانہ ہوتی ہے یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے لفظ اللہ کے نہیں ہوتے لفظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجینوں میں سے وہ انہوں نے چار سلیکٹ کی تھی کنونکل باقی جو ہے اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے تھوڑی کہتے اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے مٹبری میں میں نے اسے پوچھا بچپن ہوتا ہے اس بائبل یہ بتی اور یہ یوک اور مارکس اور جان ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے تو اس نے جواب دیا نمست بائبل بائبل از ان دم ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائبل نہیں ہے بائبل ان میں ہے بحثیتیں مجموعی لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکا لگتا ہے لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یوینگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وہیں بل لفظ کے قائل ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص تعلیم گانا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا لاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شیر نادری ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الجو بت المسک چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وہی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسالت وہی بال لفظ ہے وہ ختم ہو چکی البتہ الہام کشف رویا القاق یہ وہی بل مانا ہے یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے ان اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہ علامہ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے بڑا پیارا قول ہے قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے لوہے قلب سے پڑھ رہے ہیں ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی ہماری فکنت ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے توسیف کر رہی ہے اٹس کر رہی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اب اس کی وجہ کیا ہے ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے وہ ذاتی بار تعلی ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ یس ون کالی روح اوحی ببا تم علم کلیلا بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں بارک اللہ کم و قرآر عظیم دفاعی می کمبلایا تھے بس دکھ رہا کے